انتہائی دار پر شریر سکھا د اللہ خراب محمد فادل نیتیاں مختصر بہت سارے آمدار جس مزلو کے ناچر کلام کرانی وہ ہے اور عمدہ آتمیا کی آپ ہر بندہ مسلمان اچھا خاتمہ منگ <سؤال> اللہ پاک کو جلپ کرتا ہے اللہ پاک خاطمہ سانا کرتا مومن بندے سب سے بڑا مطلب اور سب سے مشکل مطلب خاتمہ شاہ ہو جائے مسلو پر مشکل مسلوں پر عمدہ مسلے پر اعلیٰ مسلے یعنی آتما فلفیئر ایسی علامت اور نشانی پیش کرنا جیڑی اللہ اور اس مقصد صحیح حدیث <سحیح> <حدیث> بخاری اور مسلم سب تو آلہ سب تو عمدہ سب تو سونا سادہ علامت <سحیح> بخاری شریف اور مسلم شریف ہدی کے بیچوں حقیقت ہونے دابتی مسلمان متواترات اور مشہورات ہوگیب غریب سمجھتے آج کی گلوی عجیبوں غریب سمجھ رہے مسلا پیاز کرنا ہے خاتمہ بندے جس بندے مرد لانت بھول جائے سب تو ساتواں دلیل کیخاری مخاری جی مسلم, دی حدیث دی مسلم کتابوں اور مساجد سید عالم آخری وقت وہ الفاظ میں سنانا لیکن اس شہر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ اپنے صلی اللہ خاطمہ آلہ نہیں سب کو آگا افضل حال خاطمے کا وہی آخان گیا جا سیا شریف علی کا ہو سکتا ہے نہ کسی سید آلم سل اللہ ہوا سلم آخری حق شریف اس وقت شریف کے مبارک زبان شریف میں بار بار جاری ہوئے سن بخاری اس دے چاچے اس وقت حضور سرکار کے دو گھریلو بند تو دوسر آپ ای و تسلیم دو روایت مہارا جیون اس بیماری اور نہیں ہوئے اور اس بیماری اور تکلیف ظاہری اس اس اس اس طور پر فرما چلے گئے اس بیماری کا مطلب الفاظ اماشا پروانیاں کپڑا مو شریف لیا بار بار ہٹا سن بار بار لفظ جوڑے سن سارا دین اپنے ندیاں مسجد بنا لیا رکھ کر کے نماز شروع کر دی سامنے قبر رکھ لفظ مبارک سونے نبی صلی اللہ مبارک الفاظ دو روایت لانا دلہن سارا جو چاہتا بار بار شریف کو کپڑا نان گاہ فرماندے ہوئی نمبیا شریف جنہ لفظہ تو ہوف ساتواں آخری دنیا شریف جان کا جلا چنے نفر جاری ہونے مرض آ گیا سال لگتا دوستو سمجھ لو اگر یہ بخاری مسلم دیا دی صحیح ریسن نہ پہلو ہی دنیا حیران رہ جی پہلو ایسا چکر پایا سارت <سؤال> پ نانک پانا ہر سال نو تیاری ہوتی ہے تیار ہوئے موسم آ گیا روزانہ بھی تیار ہوتا ہے جی، سی سی جو مرضی لیکن سابت کرو کہ ہزور نے لانت پائی ہوئی جنہ سونے نبی آخری وقت لانت, لانت لان حال اس ائیسا ہمیں آپ کو آگ رہی ہیں اس نے سارا چلار کو پیچھنڈ ہے اوہ میں نہ پیچھنے نہ پیچھنے نیک پیچھنے بھی لائک پاتھوں کا بگا رہے ہیں جب یہاں گا ہوں یہاں گا ہوں یہاں گا ہوں مگر خدا رسول <سؤال> جائے مانگ رہے ہیں اللہ <سؤال> مدد کلمہ نصیب کرے سید العلماء صلی اللہ علیہ وسلم کی سید کی ہوند سارے جانند صلی اللہ علیہ وسلم رب نے حضورت او فاطمہ پسند کر کے دسیائے اوئے امتیو اگر عالی حال اچھ مرنہ دے جائے یہ حضور سارا کار اندر یہ نیر کھوٹو اپنے بیرے بھی فرمائنہ درمانت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بگاڑے اے <سؤال> دا سب سبحان اللہ بول ہوئے میل دل،, دل ہی اندروں بولے گا آئے آئے لوگ نے جنہیں شہید بندیاں کی تھی. آئے آئے جان لگتا بندہ ہوگا جاجے نبی برابر کافر ہو جاتا بندہ نہ کوئی نبیاں ساتھی مل سکتا ہے نہ کوئی نبی پاس دے سا سال ستر نبیا نو تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخری بات اللہائے ہائے ہائے سبحان اللہ اللہ صلی اللہ تعالی بار بار احمد دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا درانہ کتا ہے علم یہ علم جن نصار اتخذ جنہوں دوسرے کافر قتل کرمایا شہادت یہودی شہید, کرن، فرمایا, انو شہید کرن، انو دورا کرن، فرمایا سے جڑا مسلمان دوسرے کسی کافر نو جہاد اللہ سپور, یونیورسٹی کسی بھی سرکاری گیر سرکاری ادارے کسی بھی جگہ پارک کا نام مزید لکھا ویسے ہسپتال ہے بولو بہت سچی دسیا جی جدوڈے وڈے لالچیاں <سلام> نکلے لالسی ہر کتابا لیا ہر چیز تھا جر مکھے دا ٹکا بنایا ہے ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ہوں پتا نہیں یہ قربانی کنٹے دیں گے اللہ اکبر کیا بات اللہ اکبر ہاں اے مکالا کنے مل رہے بڑے ساری دردو نظام حکومت ابھی تک پوری دنیا ہی پاتی کی وجہ ہے کتے والی پرہیز گاری ہے ہر جانتی ہے منہ مارنے جب آئی خلاف صحیح رہے اگر ہو کیا رہا تاہیرہ کیا رہا جی دا نام تو سکور ہو سکتے ہیں پدرسے ہو سکتے ہیں جبیاں نام کی کتابیں ہو سکتی ہیں ہر شہ ہو سکتی ہے بڑے بڑے کلتی پوچ دے <تصح> چاہج گل <سؤال> ہو رہی ہے یہ پیار ہوئے اگریز کے محل یہ چیلے گرو گئے سب کچھ ہو کیا इत्थी इत्थी <laughs> बन गई मक्का आप खुद तजर्बा करके لاگ لگ رہا سبق لے لا کر شک جو بکوس آئی کٹ وکواس پوری گل ہو سکے کٹ لوگ سچی دس خران کتنے خدا آ بولو خدا قرآن اللہ تین کا تیسرا اور وہ بھی ان بے شک بے شک اللہ تین کا تیسرا انہیں یہ آیت کے دن دے قرآن وہ اللہ تعالی جملہ کٹ کے اگلا جملہ دے دیا قرآن بن جانا اپنے بچوں کا نام یزیدہ تو رکھ یہ ہوں کوئی حرام کا سردار ہونا ہے میری کرامت سمجھ پتا بھی لگ گیا گئی ادھر ادھر سلوت ہوئی ہوئی ہے لگی چھوٹے لانچی کا رات شریف رسوریف خاتمے کو پتا لگا ہی نفرت رکھے گا لانت پاگا بندہ ہی بارگاہ رتبا خاتمہ دنیا تو لے کے جائے گا زندگی اور, اور اپنا نارا. بن گئے یوجنا سارا وہ شکل کے پٹے لیڑے کپڑے وہ فگڑے شکل بوٹے یہ بنا کا خاتمہ کی ہونا ہے آپ تعلیم نظام سارا کچھ کر کے ہوں بہتے خاتمے ایوی ہوتے ہیں جدھر فلم لگی ہوتی ادھر گی بے جاتی اللہ بجل شان بھائی صاحب مرحوما نو۔ جاتار موسوں نے کہا حضرت اطہر نے اپراہ نے فرمایا وقت علم اللہ پاک تمام اللہ تعالی جی گل کر دیتی ہے انہی اللہ پاک امین سب قبول فرماتے ہیں معاذین پاک سبحان اللہ on the